اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں عیسائیوں اور مکہ مکرمہ کے بت پرستوں یا عرب کے بت پرستوں کی کچھ خصوصی برائیاں بیان فرمائی ہیں اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جو ان سب میں مشترک ہیں اور بعض ان میں ایسی ہیں جو کسی خاص ان میں سے کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتی ہیں چنانچہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممنع مساجد اللہ ان یذکر فيها اسمه وسعا فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات بل أرض كل له قانطون بديع السماوات بل أرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون أو الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قُلْ إِنَّ, هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتبعت ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے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 وہی اللہ کا رخ ہے بے اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے حالانکہ اس کے ذات اس قسم کی چیزوں سے بات ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں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 اللہ سبارک و تعالی نے پہلی آیت میں پچھلے تینوں گروہوں کی ایک مشترک خرابی بیان فرمائی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں یہود اور نصارہ کی بات پیچھے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور مشرقین مکہ اپنے آپ کو کابے کے پاسبان ہونے کے لحاظ سے افضل قرار دیتے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ کی مسجدوں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گاہوں کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت گاہ میں جانے سے انہوں نے روکا ہے مثلا عیسائیوں نے شاہد تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے طاقت و تاراج کیا تھا اب یہ خود عیسائی تھے اور بیت المقدس کو طاقت و تاراج کر رہے تھے اس کو لوٹ رہے تھے اس کو برباد کر رہے تھے اسی طرح ابراہ ایک عیسائی تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں عیسائی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا پیروکار ہوں لیکن اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ و برباد کیا جس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے اسی طرح مکہ مکرمہ کے مشرق لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور یہودیوں نے بیت اللہ شریف کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا حالانکہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا لیکن وہ اس کی کوئی حرمت ماننے کو تیار نہیں تھے اور چنانچہ جب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی وقت میں اللہ کی مسجدوں اور عبادت گاہوں سے لوگوں کو روکنے کے گناہ میں مبتلا رہے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعوی یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ممن اضلاء ممن مم عام ساجد اللہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندش عائد کرے بندش لگائے انیوز کرافی ہسمہ اس بات پر بندش لگائے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور وصافی خراب اور جو ان کی تخریب یا ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اور اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے تینوں گروہوں کی اس برائی کا بیان فرما دیا کہ یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ہوئی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ کسی عبادت گاہ کو تم اپنی طرف سے ڈھاؤ نہیں چنانچہ جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو اس میں آپ جو ہدایات ادا فرماتے تھے ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ جو لوگ کسی عبادت گاہ میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو ٹھیرنا جائز نہیں مقابلہ انہی سے کرو جو جنگجو ہیں اور جو جنگ کرنے والے ہیں اور جو عبادت کے لیے بیٹھے ہیں چاہے وہ عیسائی ہوں اور کلیسا میں بیٹھے ہوں یا یہودی ہوں سناگوگ میں بیٹھے ہوں تو ان کو چھیڑنا ان کو بھی جائز نہیں اور ان کے عبادت گاہوں کو بلا ضرورت اس کے اوپر حملہ کرنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ اگر کسی جگہ مسلمان فتح پا اور اس فتح پانے کے بعد وہاں پر وہاں کے باشندوں سے صلح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کی مسجدوں کو یا ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑنا مسلمانوں کو جائز قرار نہیں دیا گیا لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے ساتھ یہ بدترین سلوک کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکتے رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں الہائی کا مکان لحمد خلوہ اللہ خافین ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالی کے گھر یعنی عبادت گاہیں جس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے وہ درقیقت اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں جب بھی کسی انسان کو داخل ہونے کا موقع ملے تو اس کے اوپر اس کے دل پر اللہ تبارک وطالی کے خوف اور خشیت کے آثار ہونے چاہیے ڈرتے ہوئے داخل ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت دل میں رکھتے ہوئے ان کو داخل ہونا چاہیے تھا لیکن بجائے اس کے کہ یہ خوف و خشیت کے ساتھ داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کی تصور کے ساتھ داخل ہوتے انہوں نے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں الائے کا مکان ان ائ کھلوہ اللہ خائفین کہ ان لوگوں کو اب آئندہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے یعنی آئندہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کو خود مسلمانوں کی طرف سے خوف ہوگا اور یہ جب بیت اللہ کے اندر حرام میں داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو اندیشہ لگا ہوا ہوگا تو آئندہ پیشنگوئی بھی اس کے اندر موجود ہے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہم فی دنیا خزم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وہ لہم فل آخرتی عذاب عظیم اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا پھر آگے اللہ تبارک مطالعہ نے ایک خاص بنیادی اصول بیان فرمایا ہے اگر وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائے یہودی اور نسرانی یہ لوگ آپس میں جو جھگڑتے تھے اس جھگڑے کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ان کے قبلے الگ الگ تھے حضرت عیسائی علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے بیت الحم اس کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو کبھی کبھی ان کے درمیان اس بات پر بھی جھگڑے ہوتے تھے کہ تم نے اس کو قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے اور اسی طرح شروع میں جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی اور صحابہ کرام نے نماز پڑھنی شروع کی تو مسلمان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے یعنی کاب شریف کی طرف اس پر بھی یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آتے رہے ہیں علیہ وسلات وسلام وہ بیت المقدس کا رخ کرتے رہے ہیں ان کی امتیں بیت المقدس کی طرف رخ کے نماز پڑھتی رہی ہے اور تم بھی اپنے آپ کو نبوت کے سلسلے کی کڑی قرار دیتے ہو تو پھر تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف کی بجائے بیت اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتا اس قسم کے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالی اگلی آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو درقیقت قبلے کی حقیقت ہی کہیں پتہ نہیں جب کسی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اس کو قبلہ قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ میں بذات خود کوئی تقدس یا حرمت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے اسی طرف رخ کیا جائے گا کسی بھی جگہ میں کسی بھی انسان میں بذات خود کوئی تقدس نہیں ہوتا نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے نہ کسی رخ میں ہوتا ہے نہ کسی جہت میں کوئی خاص تقدس اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کو یا کسی سمت کو مقدس قرار دے دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو اس میں تقدس آ جاتا ہے پھر اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دے دیں کہ اس طرف رخ کرو اسی میں تقدس پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں اب اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ کی طرف رخ کرو تو اس میں تقدس پیدا ہو جائے گا اور پھر اسی کی تعداد واجب ہو جائے گی لہذا کسی بھی عمل میں یا کسی جہت میں یا کسی سمت میں یا کسی جگہ میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک بتالا کہ حکم کی بنا پر ہے لہذا اس پر جھگڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دے دیا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس پر جھگڑنا کہ یہ تم نے کیوں اس بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور باد اللہ اس کو اس کے تقدس کو پامال کیا یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا اب مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اللہ تعالی کو کہ حکم کی تعمیل اصل چیز ہے نہ یہ کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص جہت میں اپنا ذاتی کوئی تقد رکھا ہے اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ اللہ مبارک بتایا تو کسی جہت سے سم سے ماورہ ہے وہ جہت اور سم سے منزہ ہے وہ ہر جگہ ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولّہ مشرق ول اللہ اللہ کی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی فائن ماتو لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے فسم مج اللہ تو وہی اللہ کا بھی رخ ہے بتانا یہ منظور ہے کہ اپنی ذات میں اس کسی جہد کے اندر کوئی تقدس یا حرمت نہیں ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کسی جہد کی طرف حکم دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے تقدس آتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے ہر سمت میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر قبلہ مغرب کی جانب ہے تو اللہ تعالی مغرب کی طرف ہے یا قبلہ اگر مشرق کی طرف ہو کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے جیسے نور پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی وہ اسی, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں کوئی سمت نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے لہذا اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی خاص سمت کو متعین فرما دیتے ہیں کہ اس طرف رخ کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ سے وہ سمت قبلہ بن جاتی ہے تو اب اگر وہی اللہ تعالیٰ کسی وقت اس میں تبدیلی پیدا فرما دے اور کہے کہ بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کرو اور رخ کرو تو وہی قبلہ بن جائے گی تو اس لیے اینا ما اصول فتح مج اللہ کے معنی یہ ہے کہ جب ہر جگہ اللہ تعالی موجود ہے تو وہ جس سمت میں بھی چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے اس کی طرح رخ کر سکتے ہو چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسی آیت کے تحت یہ بات بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو کسی ایسی جگہ انسان پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو قبلے کی سمت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے فض کر روسہرا میں ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس سے وہ یہ پتہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے اس کو ستاروں سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا سورج سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا عام آدمی ہے تو ایسی صورت میں اللہ سبارہ مطالعہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان اپنی سی کوشش کر لے جس کو اس میں تحریک کہتے ہیں یعنی اپنی سی کوشش کر لیں یہ معلوم کرنے کی کہ قبلہ کس سمت میں ہے خود اپنا ذہن دوڑائے سورج کے لحاظ سے چاند کے لحاظ سے ستاروں کے لحاظ سے یا اور کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کوشش کرے کہ قبلے کی صحیح سمت معلوم ہو جائے کوشش کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ اس وہ ایک نتیجے پر پہنچا کہ قبلہ میرے دائیں جانب ہے اور وہ دائیں جانب رخ کر کے اسے نماز ادا کر لی تو اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہو گئی یہاں تک کہ اگر نماز ختم ہونے کے بعد اس کو پتہ بھی چلے کہ صحیح قبلہ کچھ اور تھا اور میں نے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو تمام پکاہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ اس کی نماز ہو گئی اس کو دورانے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ ایما طب الو فصم و جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کا رخ اس طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے البتہ آسانی کی خاطر تمہیں ایک جہد کی طرف متحد ہونے کی خاطر ایک قبلہ بنا دیا ہے لیکن وہ قبلہ بھی اس طرح ہے کہ جب تک وہ معلوم ہو اس تک اس کی طرف رخ کرو اور جب اس کا صحیح تعین نہ ہو سکے اور اپنی طرف سے تم نے کوشش کر لی ہو تو جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو گے نماز تمہاری ہو جائے گی بعد میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر سے یقین ہو کہ میں نے غلط تمت میں نماز پڑھی ہے اسی طرح نفلی نمازوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص سواری پر سفر کر رہا ہے سفر کے دوران وہ فرض کیجیے کسی ریل میں ہے ہوائی جہاز میں ہے بس میں ہے یا کسی جانور کے اوپر سفر کر رہا ہے گھوڑے پر یا کچر پر تو جس طرف بھی سواری جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے اگر وہ نفلی نماز پڑھنا چاہے تو نفلی نماز کی اجازت ہے اس لیے کفائی نما طولو فتم وج اللہ جس طرف بھی رخ کر لو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نفلی نماز کے اندر یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہو اس میں خاص طبلے کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ فرائض کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں یا واجب نمازیں ہیں جیسے وطر کی نماز تو اس کا ہر حالت میں قبلے کی طرف ہونے کی کوشش ضروری ہے البتہ اگر معلوم نہ ہو سکے باوجود کوشش کے تو پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ جس طرف بھی رخ کر کے آدمی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اور پھر اس آیت کے انتہا میں اللہ وبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ ان اللہ حواط علیم بے کہ اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے وسط رکھنے والا یعنی وسعت والا کہ اس نے تم کو اتنا مقید نہیں کیا ہے کہ ہر حالت میں تم بالکل بے ن ہی قبل ہی کی طرف رخ کرو بلکہ اس جیسی حالات میں جیسا میں نے عرض کیا تمہیں یہ وسعت دی ہے کہ تم اپنے گبان کے مطابق جس طرح بھی نماز پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی نفل میں تمہیں وسعت دے دی ہے تو وسعت اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے وہ واسع ہونا وہ وسعت ہے, ہے وہ خود بھی وسط رکھتا ہے دوسروں کو بھی وسط دیتا ہے اور ساتھ ساتھ علیم بھی ہے یعنی علم رکھنے والا ہے وہی وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس مرحلے پر کن لوگوں کو کس طرف رخ کرنے کا حکم دینا چاہیے تو جب اس نے بیت المختص کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا تھا اور جب اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا